سب نامان میں نہ بھاری ہو پھچر روٹی شام یا 이날 الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ السلام عطار قادری رضاوی دامت بارکاتہم العالیہ نے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 جو بہت مہربان نہایت رحم والا یا ایمان والو سود دون, دون نہ کھاؤ مسئلہ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 اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس میں ایمانداروں کو تحدید ہے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 کہ رسول کیا رسل تعالی علیہ وسلم کی طاعت, اطاعت الہی ہے اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا اس امید پر اللہ رسول کے فرما بردار رہو کہ تم رحم کیے جاؤ من رب اور دوڑو توبہ و ادائے فرائض و طاعت و اخلاص سے عمل اختیار کر کے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش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 اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے ہر نے سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وساط ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائے تو پھر دوزخ کہاں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے جواب میں اشاد فرمایا کہ سبحان اللہ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 اور اس کی اوپر کی آیت و تقنہ الَّتِي اور لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی موجود ہیں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 جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گنا سرزد ہو ز کر او میں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور توبہ کریں اور گناہ سے باز آئے اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا عزم پختہ کریں کہ یہ توبہ مقبولہ کے شرائط میں سے ہے اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر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 اور شرمندہ ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارضِ حال کیا اس پر یہ آیتِ کریمہ ناظر ہوئی ایک کل یہ ہے کہ ایک انساری اور سقفی دونوں میں محبت دی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا سقفی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگانی اپنے بھائی انساری کے سپرد, سپرد کر دیا گیا کہ ایک روز انساری گوشت لایا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 فأعوذ من بسم اللہ الرحمن السلام علیک اللہ وعلا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 والنہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین عرباب اقتدار اور حکمران طبقی کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں صد صدقرور افسوس آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں کبھی وزیراعظم اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر کبھی وزیر اعلی کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی مختلف لوگوں کے متعلق نام بنام زور دار منفی بحثیں کی جاتی جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں سنیے رب کائنات عز و جل پارہ چھبیس سورے حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں اشارت فرماتا ہے وَلَا تَنَا بَذُو بِلْأَلْقَامِ ترجمہ قضل ایمان اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو حضرت سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور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 حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبتوں، بدگمانیوں اور عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان پھر ستم بالے ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا تھا اب بالپت وہ اخبار فلمی اداکاروں کی فوش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں گندی حرکتوں کے جذبات والی خبروں اور گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبر ریزیوں حکمرانوں سیاست اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تذلیلوں تہمتوں اور الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو تو میرے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 میں فالتو باتوں سے رہو دور ہمیشہ چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے میرے میٹھی میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے آخرت تباہ ہو سکتی ہے میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں شریعت مطرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف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 یعنی گمراہ بدین اور فاسکین ہیں میٹھی میٹھے اسلائی بھائیوں الحمد للہ ازل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدعی ماحول میں بکثرت سنت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہفتہ وار ہونے والے سنت و بر اجتماع میں سائی رات گزارنے کے مدی التجا ہے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 ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن منائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ایشا جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدر انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب بلا والصلاة والسلام على سید المسلیم یا رب مصفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطوفیٰ علی لیمصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماباب کی و ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں و تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہزگار اور ماباب کا فرما بردار بنا یا اللہ عزاجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عزاج ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عزاجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ عزاج ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما یا اللہ عزاج زیر گمبد جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدن حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدینے کی دار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واضح یارب کہا کردے پوری آز و حربے کا سو مجبور کی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 یا ادا رقم فلوامو صفا کے واسطے یا رسول اللہ کی جے خدا کے واسطے مشکل ہر کر مشکل کشا کے واسطے کر برا رد شہرے کر کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساج رکھ مجھے علم دی علم خدا کے واسطے صدق صادق کا صادق اسلام کے بے ہو اور ہوا کے واسطے میرے مارو کو سری مارو سنے کے واسطے بہر شبلی شیر دنیا کے خود سے بچا ایک کار عبد واحد میرے کے واسطے ردو پر خوشن سا بلحل اور دری کردری رکھ پادریوں میں اٹھا پادری کردری رکھ پادری میں اٹھا قدرے حب دل قدرت با کے واسطے آسن لاہو لہو بل دے سے فصل بلداکار کے واسطے لسورا بھی صالح کا سال خر حیاتِ دین مویے جا سا کے واسطے علفان و علوم و حمد و سنو با دے علی موساہ حسن احمد بہا کے واسطے تیرے ابراہیم مجھ پڑائے غم گلزار کرے دیکھ دیتا تا نکاری بادشاہ کے واسطے دل کو دیا دے رو ماں کو جمال چھ جیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے بے محمد کے لیے روزی کرحمد کے لیے اللہ سے ہیاگا کے واسطے دیر و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے شہیدے عشق ہم داد شیما کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو کلور کے اچھے پیارے شمسی دی بدل کے واسطے دو جامے ہاد میں آلے رسول اللہ کرے حضرت رسول کے حضرت آنے رسول مفتا کے واسطے احمد رضائے احمد سر مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور دیا کر سب کا چہرہ حر میں ایک ریا چھ آؤ تیر تیرے باپا کے واسطے احینا کس دیو سوریہ سنا ری اب دس دے رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر کشمت گئے خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے سب کا علم آیا کرتے علم عمل افواق بج بے نوا کے وقت ابھی جی نبی نبی سلسل خوش سپ نی ہو پچ روشا یا اندر